کسی صاحب نے پوچھا کہ ہر چیز کو فنا تو کیا موت کو بھی موت آئے ہاں ایک روایت میں ہے کہ جب لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کو ایک دمبا نما موت دکھائی جائے گی اس کو جانتے ہوئے کیا ہے ظاہر جن جن کے پاس آئی وہ سب پہچان جائیں گے او یہ تو موت ہے فرما جائے گا لو آج تمہاری موت کو بھی موت آ اس کو بھی ذمہ کر دیا گیا لہذا جو جہنمی وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جو پیارے مستفا کا انکار کرنے والے انبیاء کا انکار کرنے والے خدا کا انکار کرنے والے عبدان عبدان عبدان ہمیشہ, ہمیشہ, ہمیشہ جہنم میں جو مومین ہیں چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو مگر پیارے مستفا کا کلا پڑھنے والا سب کچھ جہنم کے معاملات بھگتنے کے بعد بل آخر جنت میں جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اب تو ہمیشہ ہمیشہ شا جنت میں رہے